بارہ دب اور ملکات یہ تیشانل کتن چربے کی تائیں دا جل ضروری دے او جہالت دی. دی. دی. دا سبا سبد میرا جی پر داد سنم او تجمل تے بیان دے او نواد ضروری دے او جہالت دا را جی تے راہ سر سبرا شمخ خالص دے شے دے تحقیق تے چے او دے حدا ال عالم تو اوکھ لڑا دے نیں یذا اوغلنشی دارے بچے بیرنشی یذا اوغلنشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا نے درشانوں میں خاطر و کی ذکر کا ہی نہ صرف ادنی یہو کرن دے واروں دو بانے متبرتے نہ مقرر دلو اٹھنا امام بخاری متفر مسین سال ہم مسلم متاف نے خود امام بخاری منفرد نے مقابل درازی مانا دو ازام صلاح او دو اشرف پہنے حاصلہ اگر تم ملک دو بوخی دو قطعی ملک ملک ملکتہ مشتراتا اگر الارض تم ملک دو بوخی جبران فو مشتری بما بی ما قام آلے گئے ایچی پس آگا تا فریوتی وی بابا کی با با با پڑی آخن پڑی ناظر ناظر کی پڑی آخن پڑی ناظر تمر الزبعی جبران اینکا داغخ ہوئی کنیوکا کنیوکا کو مشتری بانے پی ما خام آلے ہی اور دی تذکہ شکوئے لیکی کی باتی کی زمد ازمی کی مشترات ہے دا عقید شفیس رہا اکم ازمی کی مشتری اگر سوا داغان جبران او شفید ازمی کی زمد منظم خید تو باتی شبحکم زمد ازمی کی مشترات دا, دا ملک دا مشتری سرہ دیو جنال سوئے لیکی شکوئے اور اقسام دے درید تقریباً یہ شفہ تو وجہ نے شراکتنا رکھا عین امہ بیائی کی لکہ دار از مکہ خرسی گئی تو دو کسان یا دو کسان شریک دیوں کی خلاحی سے خرسی تو دلو کل شریک نفارہ شفاش کرے شراکت پہ عین امہ بیائی دار از مکہ شلو شریک دیم شفر وجہ شراکتنا کو حقوق نمہ بیائی کی عین امہ بیائی کی شراکت دے لکہ دار از مکہ شلو حقوق لکہ لا رفہ لگت لارج کمصراکت درادار قرارداد شریک الله هو بنو میین شراکت کرو وہ بنو ایک شراکت ثابت در اختلاف دریم شبد وجی جواب نہ محض جووان نبعی و بیگ شراکت استان و فروغ کی شراکت دار اندروکم شراکت نہ شر برستیوں پالار شراکت نہ صرف جوار دے 10 بنو جوار ثابت لا ایمه شرازا ثابت صرف شبد وجی محلقین دار خباب تو شفیق اور ترسیر تیر جارو حق بے شفہ دیئی جارو دار حق بے شفہ دیئی اور دا شکم نفیر دار شفہ در شراکات دار میرے دا شفیق دو ثبوت شفیق پارا سنور مقالبی ضروری ہوئی کچھ ردا ہاں ونشنی باتی لیگی دا سنور دری طلب یوں طلبی دین طلبی اشحاد دین طلبی مراقعین القاضی شریکھی دا انکار سنتو انکار ہے جی کرتا کی, تاری کی دا انکار بے اور اظہارے رپورٹ پیش ہوئی حضاب وقالبات وقلب موجود شبہ صحبیتی باب شبہ تھی فی معالم یقسم اوہ شبہ خو غیر منکون کی نفع منکون کی اگر کباز رحاب دیونی جمہور متدار ہے لیکن ثبوت خلاق القیاس ثابت دے دو جیس دکھر ضررنا لیکن دکھل ملک لارکوول دی جبرد حضاب وقالبات کی ضرر وغیر منکون کی غیر منکون کی اس مجھے جی اور فاطمہ تھوڑے کا شرعی جزر نہیں مز متفاد کرے راشی شفیع ظفر چاریدات جلد ظفر مدفط زر 50 اصل شفیع دیویز دوبارہ حق قدر نے زارہ شرعی کی غیر مرقوم کی دفع منقول ہے اصحاب ذو ایمان میں سم شفا ثابت تھا ہر وقت کی خلا شریک یا وترشمشی یعنی معنی دار شریک یا تخشمشی یعنی پرائی راغنے پیدا کا نور کرے تخشمشی حدود پوری واڑ و رشی بلا شبا کا اور نہیں جناب رئیس بے دیوار کا اور یا اللہ تعالی بچا تگنا تگنا دیوادہ تگنا ما مرنے دے اگر ایتھاں مددیاں دراما جناب مسنا قرہ کنا نے فقار دار عرض تہجد پہ نے منا عرض پہ ساید کا ساید مراد اعظم صحت چھ پھین دا غاشریک دے اعجاز انسے چھوے دب شیکی اعجاز عرض شکی یا لینا اصفہن مراد اعظم عرض و شفان عرض دار دارا و دا غزم کی جبائی کی شبہ صاحبی تیارا صاحبہ مسلد و شفیط قبرل بے انہیں غرد آدار اکلے و دار علمکہ خرچی کے مشترکی یاد بند داؤنی نبقار باید ردار چیزاقی عرض داؤن داگر مسلد و شفیطوں کی چیداد دار نازم قلقہ خرچو مستاز و شفیحات میں انتیار تھی دناب دی انہیں کہاو انکارو تو بینے گل با نخلقی اور قبل مناصب نے جب یہ غائب تو جبران راستے نظام مناصب نے ردا تحذیر شب دی مجلس اول فقار دار چاغت عارض کی کیسے کرنے ہیں قائم کار مدار کرنے پہ امر کرتے ہیں قرص نافا و چاہے قبل میں قال ہے اذا اجذن له قبل میں کہتے ہیں اجازت کو قبل دے دینا وقت یہ اجازت کرتے ہو تجھر بلا شب منهو ویدن قال شبن چندرابت موجود موجود او قليلا فضورا لا ويراھا تغیر دامن دا انکار انہوں نے کہا دل ما سمجھ ضروری نہ لے مقصد ذاتی اوہ تعالی ویراھا پلاٹ کا کہ دغمجس د عقد کی د انکار انہوں نے کرو عقد روپے بات اگر کے پیش بکش پہ بسی بلا شو لگا ندوی جنا دل ما سبب دبار اس بات اس حکما دھونا کلاو کا بے طیا کی تاریخ و آخر سمان آبنا دو قرور کوشی زمان سمری زمان جس طاقہ دار کیلی دا ضرین دے قصبور دا شپیل جوار خیلی دے شراکت دے دا مشترکو لیکن سیاق دے دین خلاف دے قرآن صلو اللہ مقنا مقنا مقنا مقنا مقنا مقنا مقنا مقنا ناخنم دے لرا زمان صلو اللہ تشیر ناخنم و قالب سر اللہ لطباء لطبطان لہما لسر رنہ سار رنہ سار رنہ سبیل جی خام خاتم اقلی واللہ اصلا تاکیر فقالتا اللہ اللہ حسین ہے اگر آپ کو ساکتا ہے سال میں خطابہ ابو رافید ہوگی لہو خنا خرقا ہے کہ اگر آپ کو نظر وزیاد نہیں ہے ضرور بکتا ضرور بانی بس ضرور بکتا ہے اما تقن منجم ورکشتن بانی اما قطعا تا میں یہ معنی ہے فکشتن بیدر کوئی فکشتن بیدر کوئی فکشتن بکتا ہے فکشتن بانی بکتا ہے میش کی مسلط مصلم یو خشت فقال ابو رافید لَکَ تُرْجِعُ ذُو مَهْمَا خَمْ سَمِيَ سِدْنَارِ مَطَرَا گُورِش بَدِ دو کُرُل بار پندھ سو دینار اور داگن پندھ دو جڑی کِن بسد دینار دُپے این مہن فزیات تم بسد رَ کَلمرا کہ تو اشتنام را کہ مارا گُورِش بَدِ مار پندھ دو دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جےلے دا ایت نے بشپین سدا الصلہ اور سبب تقرابات والے جماع تے کوما ما ما وتا دین نبی مصطفی و اللہ علیہ بہما خمس میت دینارے ما تے زیاد کمت رہ گورہ ہتیا پکم ما نا کر بے پیشین والے ویندما اوتا بہما وات نے کوئی پہناڑ بھر دین سمجھنار پتہ چلے کہ کون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن کا اور غلطا غلطا اڑے یاہ یاو کی با منے جوارے